اسلام زماد بن سالبہ رضی اللہ زماد بن صاحبہ ازدی زمانہ جاہلیت ہی سے آپ کے احباب میں سے تھے منتر اور جھاڑ پھونک سے لوگوں کا علاج کیا کرتے تھے ویست کے بعد مکہ آئے دیکھا کہ لڑکوں کا ایک غول آپ کے پیچھے ہے کوئی ساحر اور کاہن کہتا ہے اور کوئی دیوانہ اور مجنون بتلاتا ہے زماد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں جنون کا علاج جانتا ہوں آپ مجھ کو علاج کی اجازت دیجیے شاید اللہ تعالیٰ آپ کو میرے ہاتھ سے شفا بخشے آپ نے فرمایا الحمدللہ للہ نحمد ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من انفسینہ اللہ فلا مضل له ومن و فلا ہدى له و اِنى اشد اللہ الہ الا اللہ وحده لا اشدء له واشهد ان محمد ان ابدہ عبده ورسوله یعنی الحمد ہم سب اللہ کی حمد و ثناء کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت کے خواستگار ہیں اور اپنے نفسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ جس کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو خدا گمراہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول برحق ہیں ذیمات کہتے ہیں میں نے عرض کیا ان کلمات کا پھر اعادہ فرمائے خدا کی قسم میں نے بہت سے شعر سنے اور کاہنوں کے بہت کچھ منتر سنے لیکن واللہ اس جیسا کلام تو کبھی سنا ہی نہیں یہ کلمات تو دریائے فصاحت کے انتہائی گہرائی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور میں بھی یہی کہتا ہوں بَنی اشد اللہ الہ وحده لا الاشری کل وہ اشد الّا محمدن ابدہ و رسولوں اس طرح ذمات مشرف ب اسلام ہوئے اور اپنی قوم کی طرف سے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کی